الحمد لله مقبودون نستعين به من الصوف ومن الولد الجليل الصلال عليه الحمد لله فياتنا ما لنا ما ياذنا و غلام عبد الله من يقدر فلا هاجلنا نشهد الله هذي له. ونشهد إله ان الله وحده لا شريك له نشهد الله محمد عبد الله اما بال <سؤال> بہت بلائی کر دسالت دان وہاں لوگ رضم میرے لیے کہا نہیں جب کہ محسرم بھائی اور یہ آئے میں نے پڑھ لی فرمایا گیا ہے کہ آلہ تبارک بارہ یونیورسٹی کو علاج کرنے کا رضا فرماتے ہیں اس کے پرائب حیثیت لوگ جو ہیں یہ فضور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے کے فضور کا پکا ثبوت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ تعالی کے دربار میں مہیا کر دیتے ہیں فراہم کر دیتے ہیں یہ بات جب ہو جاتی ہے پھر میں مذمر تو ہوتا میرا عالمی جڑوں سو اور سوکھاٹ سہیتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی ادوار کے لوگوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں ان کی تباہی بھی اسی زیادہ کے تحت ہوئی یہ حالات بیان کر کے ہم امتباس سے آگاہی دلا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ضابطہ یہی ہے اور جو حالات آئے گے اسی ضابطے کے ساتھ آئیں گے اب آزادی آپ لوگوں کو آزادی ٹھیک ہے وزشتہ حالات کو بیان کر کے آئندہ کے لیے ضابطہ نہ رہے ہیں آئندہ بھی جو حالات میں تبدیلی آئے گی اور انسانوں پر جو حالات آتے رہیں گے ان کے لیے ضابطہ یہی رہیں گے لہذا اس بات کو سنا کر اس بات کی دعوت دینا ہے کہ اس دور کی روشنی میں ہے انسان اپنی زندگیوں پر نظر کریں اور ان کو اس سور کے مطابق ڈھالیں تاکہ اس بربادی سبائش سے بچے آپ جو लो, लोग صاحب عیسیت اور بترفیہ کون جو ہوتے ہیں رتنا سیتن مرنا بترفیہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ سال اس جگہ کے حکام ہوتے ہیں حاقم جن کے نظم والیاں یہ اس علاقے کے مالدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کے سوتے ہیں مختلف کاموں کو کرا دیتے ہیں سناپن کرا دیتے ہیں اور اس علاقے کے اہل علم ہوتے ہیں جن کی بات دن کی رہنمائی کو لے کر لوگ لے ہوتے ہیں تو تین طبقہ جن کا دوسرا کیا گیا جمع مزار ان کو خراب دیا گیا تو تین طبقہ اہلیم کا طبقہ اہل حکومت کا طبقہ اور اہل سربت مال والوں کا طبقہ جو فرمایا کہ گیا کر دیا کہ یہ تین طبقے جو ہوتے ہیں گمراہی پھیلتی ہے اور گمراہی کے بھاگ کو پار کرتی ہے ٹین کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے یہ لوگ جو ہے اب سبائی کے مستحق ہو گئے آیا جڑوں سے کھاڑ کر کے ٹینک دیا جاتا ہے زیادہ ذمہ جو ہے وہ ذمہ واری ہے ان تین سبقوں کی اہل علم کی ذمہ ذمہ ہے اہل سروت کی ذمہ واری ہے اہل حکومت کی ذمہ واری ہے اللہ تعالیٰ کی زبان کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا جدو تخاوات پیدا فرما دیتے ہیں جدو تخاوات معافی تعاون شناخت بات ہوتی ہے یوز خا برداشت معافی کامن تنا سکتی ان میں سکھاوٹ ہوتی ہے اچھی باتوں میں جس طرح ساتھ دے رہے ہوتے ہیں بری باتوں میں روک رہے ہوتے ہیں یوز خا تاون سنا سکتے اور بدلاش معافی ہوتی ہے یہ لامنا بھی اس بات کی یہ لوگ آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے اور فوائد حاصل کریں گے اور یہ وقت دبائی کے بات آ جائے تو جی مدار طبقہ جو ہے اس کو مجور والا ہو جاتا ہے مالدار کنجوس مال پنا کرنے والے وہ کام اور لینے والے غالب اولاباد حقبال کو چھپانے والے مداحن مداحم کے حق مال کو چھپاتا ہو آج مال کو واد میں بیان کرتے ہاتھ کو نو بیان کر رہے ہیں دہنت کر رہے ہو مقام کام رشوتے رہے کو گرد کر رہے ہو اور ماں لوگ اپنے مال کو سکتی ہوئی بناؤ گنا استعمال کر رہے ہوں پہن کے جڑ سے آپ کر پھینک دینے کا فیصلہ ہو ہے مالدار سردی ہوں سکا خراب والے ہوں وہ کام مقام پر خلق والے ہوں لکھنے میں رہنے والے ہوں پہلے محاذات کو واضح طور پر کھل کر بیان کرتے ہوں انی کے بلاوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوں اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوں یہ معاشرہ جاندار ہوتا ہے اس سے آگے بڑھنا ہوں. اور ترقی کرنا تو سب, سب, سب, سب پر چھا جانا چاہوں کے اس کے بعد چھ جاننے کی خصوصیات اور صفات تو ارون گندرا تو بار بار میں بال دے دیا میرا بہت لکھتے ہیں کہ اتنا غریب آدمی تھا کہ نماز پڑھ کے جلدی گھر کی طرف دوڑتا تھا انتظار آدمی کو پڑھتا تھا لوگوں نے سوکھا کہ کیوں کیوں جاتے اس نے کہا کہ ہے کہ کپڑا ہے جب میں نماز کے لیے ہوں تو بیوی کی بیوی کا خطر کو نہیں سکتا اس کی نماز اڑانی میں نماز دوڑ کے جلدی جاتا ہوتا کپڑا اتنی تکوا کی زندگی اور اتنی کنڈرسٹی کی زندگی کنڈسنگ تکوا کی بنیاد بنی ہوئی ہمارے سکر میں لگے ہوئے کہ ہمارا جو کوئی ہاتھ اچھا ہو دن پھرے ہاتھ ہو جائے ہاں ہو گئے دن پھر گئے ہاتھ اچھا ہر گزروں میرے لوگ پہل پہل آرگز ملنا بہت موجودہ موجودہ اور مہیلا ہیں اب اگر ایک آدمی سارے اور سارے کو قبضے کیے ہوئے ہو لطف اٹھا رہا ہو اور باقی انسان محروم ہو اور اس کو دیکھ رہے ہوں کہ اس معاشرے میں ہماری کہاں پہ تو اتنا ہموار معاشرہ ہے اس معاشرے کے الابا کے ضلعوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا ان سرمایہ داروں کے بڑے بڑے پلیٹ بڑے بڑے کونس میں ان کو افورڈ کرے کیوں داروں جذبہ ہے ان مزدوروں کی خوش تانگوں کو اور خوش دردوں کو مروڑ کے رکھتے ہیں نہیں ان کے جزمائکن کے پیٹوں کو پھوڑ کر رکھتے ہیں. کیونکہ یہ مارک ہے فقط اپنی ضروریات اپنا سہای اور اپنے مزے کے نقشے پورے کر رہے ہیں ان کو باقی کوئی غم نہیں کریں گے کس تکلیف رہی ہے تو کس پریشانی کو میں ہے. کوئی غم نہیں لہذا ایسے مالداروں کے خلاف ان کے عوام اور ابا کے جربات کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کو نیش کو کرنے کی سوچتے ہیں جو ان کو مضبوط آئے تو شانہ ہے تو خوش ہوتے ہیں ایسا ہوا تم دوبارہ ہماری تکالیز ہماری مشکلات مجھے ساتھ رہی ہو رہی ہے یہ دوسری جگہ عظیم اتنی کوئی سکون والی ہوئی ہے ایک کروڑ اکتیس لاکھ آدمی تو مارے گئے ہیں پچھلی جنگ دن میں تو سن پینتیس سے شروع ہو کر سنتالیس سے شروع ہو کر پینتالیس تک رہی ہے چھ سال رہی ہے اور ایک کروڑ اکتیس لاکھ جانے ضائع ہوئی ہیں اور فوج والوں کا تجربہ ہے جہاں پر ایک آدمی مرتا ہے وہاں دس آدمی رخمی ہو کر وہ معذور بنتے ہیں ایک دف کے ساتھ دس ایگلٹی اور وہ ایگلٹی بعض کا ٹھیک ہو جائے اور نا ڈسبلٹی ڈسبلٹی اور سارے گراؤنڈ لائبرن ایک کروڑ اکتیس لاکھ جانے ہیں اس, اس جن میں دیا ہوں اور یہ معاشی اس, اس کی بنیاد معاشی نہ ہمباری بنی ہے حالات میں دیکھا ہوا ہے کہ ایک پردے جوتے سینے والے فوجی کا بیٹا تھا اور بعد کے سکار پر بیٹا ہوتا کہ آپ کوئی کام آئے تو ہمیں روٹی ملے جب بال سے یہودی ہے بڑی بڑی گاڑیاں سے بیٹھے ہوئے کتے ان کے ٹوشن مکھن ٹوس مکھن کھاتے ہوئے اور کرو ہر کے ساتھ ہو گئے آج کے دل میں ایک کڑن اور پریشانی ہوتی تھی جی. ان کا کتا جو ہے وہ مکھن کھا رہا ہے ٹوس کھا رہا ہے اور میں شان ہوتی ہے روٹی کے لیے بیٹھے ہوں کیا اندر سینے کے لیے میرے بال کے پاس آئے کتے سے ملے اور ہمیں روٹی ملے یہ ماشین ہماری اس زبد دھچا لگایا ٹوٹ لگائی اور جذبات ان یوجنوں کے خلاف کیونکہ یہودی سارا ہمیشہ علی کے عالم میں سارے پیسوں کو سمیٹ کر ساری دنیا کے انسانوں کو ازیت میں ڈالنے میں ان کو لطف آتا ہے سارے دنیا کے پیسے جمع کریں اور دنیا کے انسانوں کو ازلیت اور تقریب میں ڈالیں اس دہن کی خوشی ہو ایک ذہنیت ہے اس پر ان کو مودود کہاں رضبیافتہ لوگ قرآن کتاب موجود استعمال ہونے کے بارے میں معلومات اور پھر بھی اس کو نہ مانتے ہوئے وہ حضرت دین آیا اس کی مخالفت میں سے وابستہ ہونا سال دینے کے بعد یہ کو جمع کرنا اور سارے انسانوں کو تقریب حصیتوں تلا کرنا اور فرخت ہونا تو یہودی معیشت کی بنیادیں ہوتی ہیں جب مالدار لوگ اس بات پر آ جاتے ہیں تو کے نتیجے میں مارکے میں نہ ہماری پیدل آرنج کو قیش نیش کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو مزدور کا جذبہ سرمایہ دار کے پیٹ کو کھوڑ دو اور سرمایہ دار کے جذبہ کے مزدور کی, کی جلدی کو توڑ دو اس توڑ فوڑ میں دونوں ایک جسے کی توڑ فوڑ کی بنیاد بن جاتے ہیں دونوں کی زندگی تل ہوئی کسی کی زندگی میں پڑی نہیں یہ تو ہوا کا رمنانہ مبلا اور وضع کو دیا جب ہم کسی بستی کو غارل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار لوگوں کو پھر مختلف مدار دو پھر کے پھر مبتلا ہو گئے اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کے بارے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اب یہ بچنے کے وقت چھوڑنے کے قابل نہیں ہو اور ان کو بزرگ جو ہے علاوہ اور بنواشیوں کے بند کے مالداروں کی طرف سے وسائل پر قبضہ کر کے باقی انسانوں کی ضرورتوں میں بھی ان کا ساتھ نہ دیں اپنے تجربے کے نقشے پورے کرنے میں لگے ہوئے ہوں اور دوسروں کی ضرورتوں میں پریشانی ان کے ساتھ نہ دیں اور وہ کام کہ کوئی کام کر رہے ہیں اور کسی آدمی کو اب مجھ سے ایک اور کا فائدہ ہو رہا ہے اس کا ساتھ مجھے دینا یاتما کے کہ خدا خانسہ قاضی حضاد اور روپے پیسے کوئی ہی سمجھتا نہیں کاضی الحاد اللہ کے سمجھ بھی ہو جائے روپیہ پیسے کو سمجھتا خبر آئے سر کہ خدا خلافی خو پیسے لیکن ساتھ وہ سارے چیزیں توحید کو توڑ پھوڑ کے ہم رکھتے ہیں جلہ پکڑا ہوا ہے لیکن دل میں جو قدر ہے وہ مال کی ہے دل میں جو قدر ہے وہ طلب کی ہے دل میں جو قدر اور اور ہے اور عورت کو کی ہے عہدے کسی کی ہے تو لہذا آدمی حکم کو توڑتا ہے مال کو لیتا ہے کیونکہ یہ ایک عملی شرک ہے عملی شرک ہے کہ یوں اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ خان تو مال سے برقرار ہے کام بنانا بننے بگڑنے کا داروں بنانا روز اللہ مال پڑ لہذا اگر امر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے مال ہے جھوٹ سے ملتا ہے فرید سے ملتا ہے زور سے ملتا ہے قدم سے ملتا ہے ملنا چاہیے کہ کیونکہ امر سے حال ہوتا ہے طے کام کام کا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کو اپنی حیثیت کو اور لوگوں کا کام بجائے خدمت خلق کے کرنے کے وہ ظلمان پیسے لے کر اٹکاتے ان کے کاموں کو تاکہ ظلم سے پیسے لے وہ خلفائی شدید صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تنخواہ لی ہے اپنی خلافت کی اس, اس وجہ سے کہ پہلا خلیفہ تنخواہ نہ لے تو یہ سوچتے ہو جائے گا کہ خلیفہ کی تنخواہ بھی ہے گائے کہاں تو سارے انسان ظلم تنخواہ لی ہے لیکن وفاق کے وقت کہا کہ میرا فلانا باغے سر جتنی میں تنخواہ لی ہے وہ ساری واپس کر دیں گے رتنمال میں داخل کر دیں گے عمر رضی اللہ عنہ نے درمیانے درجے کے ماجر و انصاری کا جو معیار زندگی ہے اتنے خرچے کی تنخواہ اپنی مال پر ڈالی اور جب کاٹ ہو گیا مدن مرا میں تو کاٹ کے کہ دوران سوتی روٹی کھاتے رہے سوزی روٹی لہسون کے ساتھ تیل کے ساتھ کپڑے اٹھاتے ہیں سالانہ بنوایا اعجازتا بدنہ میں دبایا کے لوگوں پر یہ کہا ختم نہیں ہوتا میں بھی ان کے ساتھ سوتی روٹی کھانے والا ہوں اور مانوی ذاتی مالدار کوئی تنخواہ نہیں لی اپنا مال جو ہے وہ قربان کیا دین تین شروع دور سے فخ گھنے کی اختیار کی ہے اور تہوار لگائے ہوئے کپڑے پہنے ہیں لیکن آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کتنا دور درالا علاق کا علاقہ ہے ہندوستان ہندوستان کو یو پی کا علاقہ باہر کا علاقہ یہاں پر جائیں تو آپ کو ملیں گے فاروقی خاندان کے سدیقی خاندان کے مانی خاندان کے بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک اتنی برکت علاقہ ہے جو بند کا علاقا ہے چاروں تو بڑے بڑے قصبے اور بڑے وہ سیخ زمیندار ہمیں سڑک اترا گیا اور آموں کیسے باغ ہیں جو چونسا یہاں ایک آم نے چاروں طرف چونسا جو بند کے پاس ہے قصبہ ہے اس کا نام چونسا ہے جو وہاں کا آم ہے قصبے کا نام چونسا. اور اتنے شوق کے حساب سے آتے ہیں کہ گلیاں کوڑا کرکٹ میں پڑے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ساری جائیدادیں یہ فاروقی فاروق ضلع کے, کے خاندان کے لوگوں کی یہ جائیداد صاحب رحمتہ اللہ فنواتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی اتنی بڑی زمین تھی سات گاؤں مظاہرین کے ہماری زمین پر آباد تھی ہمارے اپنے مظاہرین سات گاؤں تھے جیسے مجھے والد صاحب نے شوقیہ درازیل میں داخل کیا جب میں فارو ہوا تو مجھ سے کہا کہ اے گاؤں کی آمدنی آپ کے لیے ہوگی اور آپ گہرال میں بیٹھ کر پڑھائیں اتنی برکت رہیں اس قربانی پر جو انہوں نے حکومت کو خدمت خلق کے لیے استعمال کیا اور اپنے پیر پر پتھر باندھ کے اپنے تو فاٹو میں رکھ کے حکومت کا کام کھلایا اور جن سے پیسہ لگا تو چھوڑیں اپنے ذاتی پیسے خرچ کیے باہر ملک کا کافی آیا عمر باروغازی بات سے ملنے کے لیے مسجد میں زیادہ تعلق سے وہاں نہیں ملے گھر پر وہاں نہیں وہاں نہیں ملے آج بھی حیرت ہوئی کہ مسجد جو تھی ان کیسی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی یہاں پر کہ خلیفہ وقت بیٹھے گھر ہے وہ بھی ہے اتنا معیار کا نہیں ہے ابھی ہے کہاں ہے سو جی نے کہا کہ آج بزن مار کے اونٹ چلانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا امیر المین خود بٹ مال کو چلانے کے لیے جنگل کو کھیل تہران نے ہوں تو نکالا ہوا چلانے کے لیے آج میں جلدی بندر تہران میں گیا انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کی جب تیز دوپہر کی گرمی تیز ہوئی ہے انہوں نے انہیں کھایا کہ نیچے ریت کا ٹکیا بنا کر سوائے ہوئے اکیلے کوئی گار کوئی مارو صاف نہیں اس کا اصل لے کر دیکھا اس نے اپنے بادشاہوں کا حال، ان کا کروفار ان کے مالدات ان کے گارڈ ان کے معافی جس سے اس پر تقابل کیا کمپیئر کیا نتقابل کیا اس نے تاریخی جو نہ بولا عربی تاریخ نے کہا عدل تھا فنمتا عدل تھا کیوں کہ عدل کیا ہے کو جس کو اللہ تعالیٰ لاب میں پکڑنا چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے آخر کا لابھ کیونکہ لوٹ کھجوٹ میں لگتے ہیں اور اپنے پیٹ کو حرام پیسے کی آگ سے بھر لیں گے حرام پیسے کی آگ سے بھر لیں جیسا آخرت دباؤ دنیا میں سباہ رہے حرام کا پیسہ جہاں پر آتا ہے وہ خاندان میں بیرہ روی پیدا کرتا ہے اولادیں ان کی نافرمان ہوتی ہیں اولادیں ان کی ذہن کے لیے مستر ہوتی ہیں اولا دینے تکلیف لیے تکلیف ذریعہ ہوتی ہیں اولا دینے کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہوتی ذریع ہیں حرام مال جو ہے یہاں سے کماتے ہیں یوروپ میں جا کر اپنے علاج برس کر کے وہاں دیتے ہیں وہ علاج یہاں دو رقع میں ہو رہا, رہا ہے اس علاج کو دو لاکھ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں گھر کو بھی کی ہوتی ہے بادلہ کافر کی جوری میں کیا کے آ جاتی ہے ضلع مقام کا ہوتا ہے کریتن امر نام رفیع حضر رفیہ جب اللہ تعلق کی بستی کو دبا کرنا چاہتا ہے تو پھر زمہدار لوگ گناہ بلا ہوتے ہیں اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بات صاحب کو جاتی کا دس کیا ہے ایش ایش ان کا یہ حال ہو گیا ان کو ضرور سوکھاگرے کہ اور علماء علماء ہاتھ کو بیان نہیں کرتے ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں ہاتھ کو بیان نہیں کرتے مفادات ہمارے ضائع ہوتے ہیں فوسیں جاتی ہیں اسمبلی کی نمبریاں جاتی ہیں حکومت کی بڑی بڑی چیز جی, گاڑیاں ہو جاتی ہیں گارڈ بھی آگے پیچھے پھلتے پھرتے ہیں اس کا بڑا مزہ بڑا اداد ہو جاتا ہے ہاتھ کو کیسے دھیان کرے ہاتھ کو بیان کرے لوگ سفا ہوتے ہیں ہمارے شکرانے کم ہوتے ہیں مہارا مغلوں کے دور کا واقعہ ہے جمعہ پڑھاتے تھے مولا جیون محمد اللہ رہے بہت بڑے اللہ کے وزیر ہو اور شاہی خاندان میں رشمی کپڑے پہننے کا رواج ہوگی مولا جیون صاحب آ کر بیٹھے نمبر تقریب شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی کھڑا ہو سکھا کے مودی صاحب پہلے مسئلہ بتاؤ صرف تقریر کرو کیا مسئلہ ہے کہ رشم کا کپڑا پہننا مرد کے لیے حالات ہے جائز ہے ان صبر کریں میں آیا آپ کو ایک مسئلہ بتانے کے لیے گھر پر گئے گھر والے سے کہا کہ میں گرفتار ہو گیا یا میں مارا گیا تو میں آپ کو رخ آپ رخصت السلام علیکم آج آ کے ممبر آف اور بیٹھ کر نمسہ دھیان کیا ریشم کا کپڑا ریشمی کپڑا کا مرد پہن رہا ہو اور وہ سمجھے حلال تو یہ تو ہو گیا کافر حلال نہیں ایک دم پہن رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے او وہاں گاما ہو گیا ہو بادشاہ نے پہنا ہوا وزیر نے پہنا ہوا شہزادہ نے پہنا ہوا یہ ہو بادا کو بڑا غصہ آیا جی منگ ٹکڑوں بنے سبق ہو لیتے منگ ٹکڑے فری را سے دیا خبر ہی گئی ہم کبھی منہ خلاف ہیں بالکل بولی سے کا شکایت دیا کرتے تھے اپنے اپنی تو میں کہا کرتا ہوں کہ خبر نہ ہوا ضرور خبر ہے وہ ترسی نہ بولا تھا لاحو اللہ کو مار دیو امکی ولاڈی روز لاہ اخبار کو ما امکی کی جان آتا سے وہ گزارا کوڑ بٹھا روپی کے مام رکھنا چاہتا ہے کہتے ہیں میں اللہ اخبار کہوں گا یہ آگے سے روکے کرے گا میرے آمرہ پر کاشن پر آیا یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلا ہوئے بس سے بھی سنا رہا تھا تو بولا جیومن احمد اللہ برشہ جب سنایا ہنگامہ ہو گیا ہے اور نماز پڑھا کر چلے گئے بادشاہ آیا شاہجہان بادشاہ کی زمت جس نے گا کی کہ اس کو گرفتار کرو شاہجہان بار کا بیٹا اور زیب عالمگی اللہ علیہ بہت بھاری ان کے سر ایک ولی گزرا وہ جا کر کہا کہ ادر صاحب میرے والد صاحب نے کہا کہ گرفتاری کے لیے دستہ بیلنے کے لیے کیے ان کے بفدار ہمارے ہتھیار لے آؤ کیا آپ کو پتا تھا کہ ان کے ہتھیار کیا ہے انہوں جا کر اسی کے لیے لوٹا لیا ہے وہ باوجود ہو کر مسلے پر بیٹھ گئے تو رضے والر حمد اللہ علیہ کو اندازہ ہوا کہ اس نے گدورے کا لا حاضر پڑھی اور میرے والد کے لیے بدواہ کی تو نہ یہ رہے گا نہ حکومت رہے گی اتنا بڑے درجے والا آدمی ہے جن کی بدلاؤ کی اتنا جمت ہے نہیں رہے. جلد بھی کہ نہیں وہ جلدی آ کر دیکھا کہ میرا ساتھ ہے وہ اسلحہ بند ہو کر تیار ہو گیا ہے تو جی جی نے بادشاہ کے اسے بات جگہ پر آ گئے تھے اس نے جیسے دستے کو واپس کیا اور لازے وہ جیسے ہی بات اس گی ویسے ہی کرنا پڑے گا سبحان اللہ یہ بہت آخر کے دور تک ہے مسلمان حکام جو ہے وہ ذاتی طور پر خود کو فضول میں راؤ جاتے تھے لیکن ملکی مفاد نجی مفاد شریعت کے مفاد اس میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے کئی ادوار میں یہودیوں نے اگر کوشش کی ہے فلسطین میں زمین خریدنے کی آخری تر خلیفہ اس کے پاس میں بہت آیا اور مذاکرات کیے کیے, کیے کی آخر میں اس نے کہا کہ ہمیں کوئی زمین قیمتن دے دو تو اس طرح جوتے سے خاک اٹھائی ہے تو جوتے کے لوگ پر خاک اٹھائی اور اس, اس طرح پہلو نے کہا کہ اتنی مٹی بھی میں یہاں پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں اتنی مٹی بھی اگر اسلامی زمین کی خریدنا چاہو تو میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں اسلامی غیرت اور اسلامی مفاد ملکی مفاد ٹاؤن کو فیم ہوتا محمد نے کہا محمد اللہ کو جب گرفتار کر رہا تھا سلمان تو اس کے مشیروں نے کہا کہ اتنے دور دراز پڑے ہوئے ہو بغاوت کر دو اپنی حکومت کا اعلان کر دو تمہیں وہاں بغداد, وہاں تو تمہیں خلیفہ آ کر پکڑ نہیں سکتا ہے عراق سے آ کر یہاں پر نہیں پکڑ سکتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بے دفاقی ڈال کر اپنی آخر کو خراب نہیں کرنی ہے پیش کر کے اپنی جان کو قتل کروا دیے ایک اختلاف نہیں ڈالنا اتنا شور تک اور اب کافر جان بوجھ کر ایسے جلدوں کو میرے مالک میں فرما فرمانوا بنا رہا کہ جس کے کوئی غیرت کوئی شوٹ اس کو غیرت اور سور ہے خل اور خاص طور پر دنیا, دنیا اسلام کے وہ ممالک جو نظریاتی لحاظ سے موجود ہیں اور جن کے عوام ہے تو وہ فیصلہ کن حد تک پہنچ سکتے ہیں دو اور ڈائی تک پہنچتے ہیں یا اور ہیں. ان کے لیے بھی بنیادیں ہیں ان کے بیوروکریٹس میں کون کے سیاستدانوں میں کون کی اصلی قوتوں میں یہ اپنے نمائندے رکھتے ہیں تنخواہ جنہوں نے وقت پڑا کرنے کے لیے کام کرنا اور ایک وقت وہ کہ جب ایک اپنی اپنی گردر کرانے کے لیے تو محمد ملکاثر نے اپنے آپ کو گرفتار کرا لیا اور ملبا کے خلاف بغاوت کر کے ہمیں اپنی آفر کے خلاف نہیں کرتے یہ فلسطین کے جوابی دور ہے جب فوق کے حساب سے مسلمانوں نے لوگوں پر زمینیں بیچی ہیں احتیاط میں آرات لکھے ہوئے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو زمینیں سرسبز آباد ہیں اور کوئی زمینیں خالی بجر پڑی نہیں میں نے پوچھا یہ کس کی انہوں نے کہا یہ سر سبز آباد मैं ابھی آپ جاتوں کو جا کر زمینوں کے مالکان کا کیا ہال پتا تو کیا تو زمین کو زمین میں آپ کو زیادہ اور کھڑے تھے اتار کے گھرت نہیں سو دیکھا اور کھڑے تم میں غیرت اور تم میں جان نہیں ہے اس کے تو میں زیادہ پرتی ہوئی خود کا چکر ہمارا یہاں یہاں کہہ میرا واقف تھا جات کا رہنے والا لوگ جھاپ کے رہنے والے تھے اور آج سے دس سال پہلے دو کروڑ کی جائیداد کی ہے یہاں پر آ کر جائے تو جدید تہذیب میں پتلونی ہو کر گلے میں لا کر ڈالے گئے پتلونی ہو کر جب اس طرح گئے آئے نا گاؤں کے لوگوں نے جو تو ہمارا داد مکاؤ کرا ہماری زمین قبضہ کر رہے ہیں اور ہماری بدر کرو ہمارے ساتھ جاؤ میں نے کہا میں کو سے بڑا پہلوان ہوں جی میں بھارت میں جا کر سروے کر کے آ جاتا ہوں کہ کیا حالات ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کس کی مدد دیں گے کیا تبدیلی تیار کریں گے میں جا کر جب پھر پھر آ کے میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جگہ دنیا نو اس کو کلی کہ یوگ تو موب نش ہے ان کو اس علاقے میں ایک کے برابر بھی روگ نہیں ہے وہ ان کے اباؤ جن کی کھڑک اور گڑک تھے لوگ دھڑک جاتے تھے یعنی اور پر تاری ہو جاتا تھا وہ تھا کہ وہ زمین کا بات کر رہے ہیں تو میں آیا تو بل... میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, کہا کہ خیر آج ہو ہر سے تیار کھڑی ہوئی انتقال امن نے تھا کہ ایسے ہی ٹیکنگ کچھ پیسے تمہیں مل جائیں گے یہودی اوہ... زمینیں بیچ رہے تھے سمجھدار لوگوں نے کہا یہ بیچنا ناجائز ہے تمہاری زمین نہیں ہے اسلام کی زمین ہے ہم نے ایک فتح شفت و جامدر سے پوچھا ایک ہندوستان سے پوچھا ہندوستان میں جو باندان کے سرپرست بنوایا شریف اسلامی صاحب علیہ ہم چلا رہے تھے کہا کہ اس جگہ مستقبل میں یہودی ریاست بنائے گا لہذا میں اس بات کو فتویٰ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا زمین بیچنا حرام اور ناجائز ہے اور رب علما رہے تھے کہ خریدو خواہ کا مسئلہ اس مول صاحب کو نہیں آتا ہے جس سے بچاؤ چیز بیچو بیچ سکتے ہو کابڑ ہو مسلمان ہو ہندو ہو عیسائی ہو کس سے میں چاہو خرید سکتے ہو اب اس کو اللہ نے فراست سے موازا تھا اس بار یوگی ریاست بن گئی تو مصر کے ماں کہتے تھے کہ یہ اگر عالم زندہ ہو تو ہم اس شکل کو دیکھنے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے اور اگر افات پایا ہوا ہو تو ہم اس کی قبر پر ضرور جائیں گے اس کو بھائی یہ ایک سور ہے جو کو وہاں پیدا ہوتا ہے جن کو اللہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ان میں خبر برداشت جھوٹ ہا اور حل نہیں یعنی برداشت کرنا معافی حجار سجات یہ سب سے ان میں پیدا ہو جاتی اور جن میں سباؤ نہ ہوتے ہیں انہیں بدکاری رشوت بدیاں جی؟ کنجوسی یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں انہوں نے کبھی ترقی نہیں کرنا ان کے اپنے گھر بریں گے اپنے پیڑ بڑھیں گے جی؟ اور دلہ پر چربی بیٹھے گی اور رضوں میں جمے گی اور ہانپتے کھانپتے کافر کے آگے جائیں گے پاک کے جب اسے اتنا کھایا ہے اتنا اتنا یعنی وہ فضولیال سے کھایا ہے اسے نے کہ اب اس کی جان وہاں تک پہ پہنچا مک زندگی تو گزاری تھی اللہ تو بارہ صلاح میں شہرت سے فرمائے